الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله السبيل عليم من الشيطان الغديم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تم ملم رو خوشی ہند کی صبی الاس کا اس سے پیچھے آئیے آیت نمبر دس اخوا بس مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اسلف ہوں بئی تو اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو احوال بگڑے ہوئے ہو تو اصلاح کروانا تمہاری ذمہ داری ہے اس کی کوشش کرو تو <تُرحَمُون> اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اللہ کی رحمت کا جو کوئی طلبگار ہے اور کون بد نصیب ہے جو اللہ کی رحمت کا طلبگار نہیں ہے کہ اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و صاحب و سلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے اعمال کے بدل میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گا لو تم میں سے کسی کو داخل نہ کرے گا جنت میں اس کا عمل پوچھا گیا بلا عمتا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا میں بھی بخاری مسلم کی صحیح روایت حتٰ کہ یہ تغم ادنی اور رحمتی ہی اور کہی آتا جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت اور مغفرت سے نہ جامنا تو پھر رحمت کا طلبگار ہم میں سے جو شخص نہیں ہے وہ اللہ کو پہچانتا نہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لایا تو رحمت کے لیے یہ عمل بیان کیا کہ ہم ایمان کے درمیان اصلاح کرواؤ اور ایمان کا حق ادا کرو جماعت کو قائم رکھو ید اللہ امان جما اللہ کا آج جماعت کے ساتھ ہے سارے قرآن میں اللہ یا ایو اللہ آمنو یا ایو اللہ آمنو کہہ کر ہمیں پکارتا ہے پوری جماعت کو اللہ مخاطب ہوتا ہے اور اسلام کے بہت سے احکامات پر عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم جماعت نہ بنیں نماز بھی باجماعت نہیں ہو سکتی اس کے بعد اگر پوری زندگی اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کے احکامات کی پابند ہو جائے اور معاشرہ اسلامی مارد وجود میں آ جائے تو اسی کا نام اسلامی حکومت ہے اسی کا نام خلافت ہے کیونکہ وہ ہو گئی اس وقت جب اقتدار میں ہوں گے قوت ہوگی اور کوئی انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے سے روکنے والا نہ ہوگا آج روکنے والے ہیں تب اویز مسلط ہیں غیر اللہ کا نظام ہمارے اوپر سوچ دیا گیا ہے بہت سے ایسے اجتماعی اعمال ہیں جن میں ہم بے بس ہیں تو اس اعتبار سے اسلامی معاشرے کی تکمیل جو ہے تعمیر کے اعتبار سے وہ ہرگز نہیں ہے بلکہ بہت سے اعمال انقرادی ہیں اور کچھ نہ کچھ اجتماعی صورتیں بھی قائم ہیں آزاد زندگی میں یہ ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ایک اہم حکم ہے المسلم اقل مسلم مسلم کی رواج مسلم مسلم کا بھائی ہے لا یزلیم نہ اس پر ظلم کرتا ہے ولا یسلم نہ اسے حوالے کرتا ہے کافر کے مصیبتوں کے دکھوں کے بلکہ اس کے دکھوں میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی جہاں تک ہو سکے نصرت کرتا ہے ولا یا اور نہ دکھوں میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے کہ سکھ میں تو ساتھ دیتا رہا جب دکھ اور مصیبتیں اور آستے آئی اور یہ معلوم ہونے لگا کہ اب اسلام کی قیمت ادا کرنی پڑے گی خون کی شکل میں بھی اور مال کی شکل میں بھی دونوں شکلوں میں تو پھر وہی جن سے پیار کرتا تھا ان سے بالکل آنکھیں پھیر گیا یہ اہل ایمان کا رویہ نہیں ہے یہ دفاع ہے میں خاص طور پر آج کل اسی موضوع پر اپنے لیے سب سے پہلے اور پھر آپ کے لیے اس لیے کلام کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں جو کچھ میرے پاس تھوڑا بہت علم ہے کہ آج ایک اندھا اور بہرا فتنہ ہم پر چھایا ہوا ہے سیاہ آندیاں چل رہی ہیں فتنوں کی اور یہ فتنہ ایمان کے ناطے سے ہے اور وہ کیا ہے مسلم کی اور کافر کی تمیز کھوئی جا رہی ہے ایمان کی پہچان لوگوں میں ختم ہو رہی ہے کفر سے نفرت ختم ہو رہی ہے مسلم مومن سے نصرت ختم ہو رہی ہے نصرت سے مراد کیا مدد خیر خائی غم خاری دکھ اور سکھ میں کھڑے ہونا جتنا کوئی زیادہ متقی اور اللہ کا اور اس کے رسول کا وفادار مسلمان ہے صلی اللہ علیہ کا وسلم اتنا ہی اس کا نصرت کا زیادہ حق ہے جتنا گنہگار ہے اس میں باعث قسم کی بدعات ہیں اتنا اس کا کم حق ہے کیونکہ اس کی نصرت صرف ان کاموں میں کی جائے گی جو اس کے اندر اسلام کے ہے جو اسلام کے نہیں ہیں ان کا انکار کیا جائے گا تاکہ معیار بدل نہ جائے مگر اس کی نصرت کفر کے مقابلے میں فرض عہد ہوگی یہ فرق جو ہے وہ کھو رہا ہے لوگ جذبات میں جان بوجھ کر یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹی سچی خبروں پر یقین کرتے ہوئے اپنی جان کو بچا کر اس مارچے سے جدا کہیں دور چلے جائیں جہاں ٹھنڈا یف اے سی کا کمرہ ہو جہاں پکی پکائی گرما گرم روٹی ملے جہاں پر کوئی روزگار کمانے کے لیے ذریعہ مل جائے اور زندگی کی رونقیں ہوں بچے ہوں دوست ہوں ملنا جلنا ہو ہنسی کھیل ہو جیسے پہلے چلتا تھا اور اسلام کے لیے پھر برقع لگایا کریں کیونکہ انہیں یہ نظر آتا ہے کہ اب یہ آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے کر رہے گی اب اسلام اپنی قیمت مانگ رہا مگر یہ نہ دبرائیے کہ اللہ اتنا بوجھ ڈالے گا کہ توڑ کے رکھ دے لاسل الا گس اللہ گسعت سے زیادہ کسی پر تکلیف نہیں ڈالے گا ان شیتان یو خب اول بخاف ان کم تم کچھ بھی نہیں ہے یہ تو شیطان ہے تمہیں تمہارے دوستوں سے ڈرا رہا ہے اس سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر مجھ پر حقیقت نہیں مان رہا ہے یہ شیطان ہے جو کہتے کچھ نہ رہے گا یہ اسلام کا نام لینے والوں کا نام مٹ جانا ہے اور پھر باری سب کی آ جانی بہتر ہے کہ ابھی کنارے پر ہو جاؤ اور اپنا تحفظ ابھی کر لو ان سے ابھی ہر قسم کا تعلق توڑ لو اور پھر اپنی دنیا کی زندگی کا چین لٹتا ہوا دیکھ کر آل فال بک رہا اور یہ نہیں اسے پتا کہ ایمان کا مسالہ کتنا اہم ہے آیت اسلامی تاریخ پر نظر ذرا ہم ڈالیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور فتنوں کا دور بڑے فتنوں نے سر اٹھا لیا مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کچل کر امن کو بحال کیا ایمان کی بنیاد پر سب سے پہلے اسامہ کا لشکر روانہ کرنا تھا یہ بالکل ایمان کی بنیاد پر طے کیا جانے والا فیصلہ تھا جہاں ایمان کا معاملہ آتا ہے پھر باقی ترجیحات ریاستی ترجیحات ملکی ترجیحات سیاسی ترجیحات معاشی اور معیشت کی ترجیحات استحکام سب کچھ بھول جایا کرتا ہے مومن کو کیونکہ سب سے بڑا اس کے نزدیک خوفناک معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس جائے اور اس کے پاس ایمان نہ ہو اور وہ جہنم کو سپورٹ کر دیا جائے اور سب سے شاندار اس کے لیے یہ انجام ہے کہ بے شک دنیا ساری لٹ جائے کچھ بھی نہ رہے پھر کی بیوی آسیہ کی طرح ملکہ تھی اب پتھروں کے نیچے کچھ نہیں ہوئی پڑی ہے سخت تکلیفیں دی جا رہی ہاتھوں میں اور پاؤں میں میکے ہیں مگر جنت کے دروازے کھل گئے تب آ گئے خیر مومن ایمان پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتا یہ ایمانیات کا مسئلہ تھا ابو وکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیار فرمایا تھا اور جس غزوہ کو اس سے پہلے وہ خود بنپتے نفیس جاری کر چکے ہیں اس غزوہ کی جو کنٹینویشن ہے جو تفلسل ہے میں اسے توڑ نہیں سکتا یہ غزوہ کس کے خلاف تھا نسارا کے خلاف یہود اور نسارا کے خلاف غزوات اہم ترین جنگیں ہیں اسلام کی یہود سے تو خود نبی علیہ اصطلاط و نے نپٹ لیا اور نسارا کے لیے سفر کیا تبو کا اور مٹھ بھیڑ نہ ہو پائی اب یہ دوسرا لشکر تھا جو اسامہ بن زید کی قیادت میں روانہ کیا گیا پھر ایمان کا مسئلہ تھا زکوۃ کے انکار پر یہ لوگ مرتب ہو گئے تھے عمر بھی انہیں پہچان نہ رہے تھے رضی اللہ تعالی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حالانکہ چار جھوٹی نبوت کے دعوے دار موجود تھے مرتدین موجود تھے اسامہ کا لشکر بھیجا جا چکا تھا داخلی طور پر بالکل کوئی استحکام نہ تھا ہے اور کفار کو جراث ہو سکتی تھی ہر اعتبار سے جو داخلی کفار ہیں کہ وہ نظام کو دھرم برم کر دے اور مسلمہ قذاب کو اتنی طاقت پکڑ گیا تھا کہ دس ہزار مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے پاس چالیس ہزار لوگ تھے لڑنے کے لیے ان حالات میں رضی تعالی نے مانی زکوات کے خلاف جہاد کا اعلان کیا کیونکہ یہ ارتداد کا معاملہ تھا مرتد ہونے کا معاملہ تھا وہ لوگ زکوات کا انکار کر کے اسلام کا ایک فکون ڈھانا چاہتے تھے بدماشی سے غنڈہ گردی سے اور یوں اسلام کو ابو بکر کی زندگی میں کم کرنا چاہتے تھے گویا کہ اگر وہ نرمی کرتے تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ ان کا اسلام بھی اسلام ہے اگرچہ وہ اسلام کمزور ہے ابو بکر کا اسلام بھی اسلام ہے یہ تو ابو بکر کبھی نہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ وہی بھیجنے والا تو ایک ہے اسلام ایک ہے دو اسلام نہیں ہو سکتے وَلَوْ كَانَ مِنْ ولقان اللَّهِ جب فِيهِ ہم كَثِيرًا اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں دو باتیں ہوتی اس میں تو ایک بات ہے اللہ کی بات تو ابو بکر نے اللہ کی بات کو رضی اللہ تعالیٰ انہوں قائم کر دیا اور جو غیر اللہ کی بات کو اللہ کی بات بنایا جا رہا تھا ان کو ملیا میٹ کر دیا ان کی عورتوں کو لوڈیاں بنایا ان کے مردوں کو غلام بنایا اور اس فتمے کا کلا کما کر کے رکھ دیا اللہ جزائے خیر دے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ عمر نے بھی کہا کہ ابو کی تقریر کے بعد کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور علماء حقہ نے یہ کہا کہ وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ کو امت کو ایک عظیم حادثہ سے بچانے کا باعث بنے اس کے بعد ہم اس سے مشکل حالات دیکھتے ہیں وہ اب علی رضی اللہ تعالیٰ کے حالات خوارج نے علی کو کتنا تنگ کیا رضی اللہ تعالی اتنا تنگ کیا کہ ایک خارجی نے آخر کار ان کی جان لے لی اور ہمیں ہمارے خلیفہ برحق سے محروم کر دیا اور اس خارضی کی مت اتنی ماری ہوئی تھی کہ اس نے علی کو قتل کر کے اشعار پڑے اور کہا کہ میں نے سفائی ہستی پر زمین پر اس وقت سب سے بڑے کافر کو قتل کر دیا باض اللہ! اللہ اتنے گمراہ لوگوں کے ساتھ علی نے جنگ کی مگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن سے دلیل نہ تھی انہیں کافر قرار دینے کی صبر دیکھیے اس سے بڑا بھی کوئی صبر ہوگا ان کو کافر قرار نہیں دیا نہ ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا نہ ان کے مردوں کو غلام بنایا نہ انہیں کافر قرار دیا اور یہ کہا جنگ کا بھی آغاز اس وقت تک نہ کیا جب تک انہوں نے تلوار نہیں نکالی لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے تلوار نکالیں گے اور یہ لوگ صحابہ کی تقسیم کر رہے ہیں تحکیم کے مسئلہ پر تو علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ جب تک وہ تلوار نہیں نکالیں گے میں ان سے جنگ نہیں کروں گا کیونکہ ایک مسلمین ہے حکمت اسلام کا اتنا زبردست معاملہ ہے کہ بے شک وہ اندر سے کافر ہی کیوں نہ ہو گئے ہو جس نے علی کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے سب سے بڑے کافر کو قتل کر دیا نہ جانے اس کے اندر کا کیا حال ہوگا اور اللہ اسے کفار کے ساتھ جمع کر دے مگر جب تک علی کے پاس دلیل نہیں ہے کافر کہنے کی علی رضی اللہ تعالی عالم کیونکہ یہ قرآن کی بنیاد پر غلطی خردہ ہو سکتے ہیں ان میں سے بعض لوگ یا کثیر لوگ ان کے چوٹی کے لوگ تو ہو سکتا ہے کفار کپڑوں مگر کثیر مسلمین دھوکہ زدہ ہو کر قرآن کے دلائل سے کہ علی اور معاویہ نے اپنی اپنی طرف سے حکم بنایا ہے اور قرآن کے مقابلے میں انہوں نے حکم بنا کر وہ ملب یقہ اللہ خلاون کی مخالفت کی ہے بہرحال قصہ مختصر کہ علی کا حوصلہ دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ اسلام کا فائدہ دیتے اور ان کے ساتھ پھر حسن سلوک کرتے ان کو جو قتل کرتے وہ بھی اللہ کا حکم ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے وہ ان تو فطان یہ آیت نمبر نو ہے وہ ان تو فتحان اگر مومنوں کے دو گروہ اقلو آپس میں کتا کر بیٹھیں وہ اصلی دونوں میں اصلاح کر دو بغت اہدا ہوا الرا اگر ایک بغاوت کر رہا ہو دوسرے کی جیسے علی خلیفہ برہت تھے اور خارجی باغی تھے فقاطی ملتی تب تو باغی سے کتا کرو حتہ تفیح علا امردہ حتٰیسے اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دو یا جھک جائے کتاب کر کر کے اس کی کمر کو توڑ دو اس کی شوقت کو برباد کر دو فا انفات اگر جھک جائے اللہ کے کی حکم کے آگے پھر معاف کر دو فاصلی ہو بینا پھر عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اصلاح کرا دو ان اللہ يحب اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان نملون اخواق اس کے بعد آئے تو علی رضی اللہ تعالم کا صبر دیکھیے اسلام کا حق دے رہے ہیں انہیں کافر نہیں کہتے لوگ کہتے ہیں جب لاشوں, لاشوں کے پاس علی لاشوں کو الٹ پلٹ کر رہے اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان خوارج کے اندر ایک شخص ہے جس کا ایک بازو کٹا ہوا اور پھولا ہوا ہے عورت کی طرح اور اس کے اوپر گنڈی اور بال بھی ہیں وہ مرد کہاں ہے اس کو ڈھونڈو لوگوں نے کہا کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا نہ میں تم سے جھوٹ کہتا ہوں وہ شخص ہے اس میں موجود دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کے نبی پر کس طرح یقین ہے یہ ہے وہی پر ایمان علی اٹھے جوش ایمان سے لاشوں کو الٹ پلٹ کیا اور کہا اللہ اکبر جب یہ شخص مل گیا ایک تابعی پاس کھڑا تھا اس نے کہا اے خلیفت المسلمین آپ حلف اٹھائیے کہ آپ نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی تین دفعہ حلف لیا کیونکہ علی کا یہ اپنا طریقہ تھا رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی عزیز بیان کرتا تو وہ حلف لیا کرتے تھے تین دفعہ جب اس نے حلف لیا تو علی نے ذرا بھی بےعزتی محسوس نہیں کی تینوں دفعہ حلف لیا تو معلوم ہوا کہ علی نے انہیں یہ حق دیا ہے جب پوچھا گیا کہ علی کپار فرمایا کہ کفر سے تو فرار کرتے تھے کفر سے تو بچتے تھے کفار نہیں ہے اسلام کا حق ان کو بھی دینا پڑے گا جو خارجیوں کی طرح باغی ہو اور مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان کریں اس سے آگے ذرا چلیے عثمان کو دیکھیے رضی اللہ تعالی لوگوں نے گھیراؤ کر لیا ہے مسجد نبوی جو عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے پیسے کے ساتھ ذاتی پیسے کے ساتھ اس مسجد کے اندر توسیع کروائی ہے اور اس کے اندر میٹھے پانی کا کنواں خرید کر دیا ہے مسلمانوں کو آج پانی کی ایک بوند عثمان کو نہیں پینے دیتے آج اس مسجد میں عثمان نماز نہیں پڑھا سکتے پڑھ بھی نہیں سکتے پڑھانا در کنار اور امام فتنہ نماز پڑھا رہا ہے مگر امام فتنہ میں صالحین بھی ہیں نیک لوگ بھی ہیں جو عثمان کے بارے میں جھوٹی خبریں میڈیا سے سن کر میڈیا پہلے بھی تھا ہاں تھا یہ میڈیا ہی تو تھا جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنی گندی بات کے اندر دو صحابیوں کو اور ایک صحابیہ کو شریک کر دیا باتوں میں باتوں کی حد تک ماض اللہ انہوں نے یہ بات تو نہیں کہی باتوں کی حد تک وہ بھی منافقین کے مددگار بن گئے تو میڈیا تو ہمیشہ سے موجود ہے اس وقت عبداللہ ابن اوبئی منافق تھا میڈیا کا انچارج آج اوباما ہے تو آج میڈیا نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اتنا زہر پھیلا دیا ہے کہ پبلک زہر آلود ہو کر ہر طرف سے بادلوں کی طرح چڑھائی ہے مدینے پر مدینہ کے سب راستے بند کر دیے اور مسجد قبضے میں لے لیے عثمان محصور ہو گئے ہیں پانی کی ایک بوند اس میٹھے کنویں سے عثمان کو نہیں پہنچتی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا حوصلہ دیکھیے انہیں ایمان سمجھ آ چکا تھا یہ ان المؤمنون من اخوا سمجھتے تھے عثمان سے پوچھا گیا آپ امام برحق ہیں ہم کیا کرے ہیں ہمیں امام فتنہ نماز پڑھاتا ہے کہا کہ نماز ان کا اچھا فیل ہے ان کے پیچھے نماز پڑھو صحیح بخاری میں ہے یہ روایت پوری صنعت کے ساتھ اور امام بخاری نے اس پر باب جو باندھا امام بخاری کی فقاحت کی زبردست دلیل ہے امام بخاری کہتے ہیں بداعتی اور مفتون کی امامت یعنی بگتی اور کتنا زیادہ امام ہو سکتا ہے ان حالات میں جب کہ آپ کو صحیح العقیدہ صحیح العمل شخص امام نہ ملے یہ بدتی کیوں تھے بدتی اس لیے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ فساد کے نام پر نہیں کر رہے تھے اصلاح کے نام پر کر رہے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی غلطیاں غلطیوں ہیں خلیفہ ہوتے ہوئے کہ انہیں اصلاح کرنی چاہیے جس طرح ہم کہتے ہیں یا عثمان کو خلافت چھوڑنی چاہیے عثمان نے کہا نہ تو میں تمہاری تابے داری کروں گا میں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہر اصلاح کے لیے تیار ہوں نہ کہ تمہارے دباؤ میں جو تم چاہو وہ کروں اور جن کو تم کہو بلاک مقرر کروں ان کو مقرر کر دوں اور نہ ہی میں خلافت چھوڑوں گا کہ یہ اللہ کی امانت ہے جو میرے سپرد کی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے میں تو اس کی حفاظت کروں گا یہاں تک کہ میری جان چلیے دونوں باتیں نہیں مانی تو اصلاح کے نام پر ایک نیا طریقہ انہوں نے اختیار کیا جو اسلام میں نہیں تھا اسی کا نام بدا ہے کیونکہ ہر وہ طریقہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے دنیا میں اختیار کیا جائے وہ اللہ کی عبادت ہے کیونکہ اسلام اور تمام شریعتیں انسانیت کی اصلاح کے لیے ہوئی تو اصلاح کے لیے آیا سے. کے تھے اس لیے بےدعتی تھے بدعت کے مرتکب تھے بدعتی میں نے غلط کہا بدعت کے مرتکب سے اور دوسری بات یہ تھی مفتون تھے نیک صالحین لوگ فتنا زیادہ ہو گئے جیسے عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی کام المن کے بارے میں حسان بن ثابت نستا اور ہمنا رضی اللہ عنہ یہ فتنا زدہ ہو گئے تو مفتون بھی تھے اور براٹی بھی تھے ہاں امام بخاری نے بیدا کہا مجھے بیداٹی کہنے کا حق ہے کیونکہ امام فقیر نے کہا بداسی یہ بداٹی بھی تھے اور مفتون بھی تھے مگر حوصلہ دیکھیے عثمان کا کہ انہوں نے اسلام کا حق دیا کہ نماز ان کے پیچھے پڑو یہ ان کا اچھا عمل ہے ان کے گندے عمل میں شامل نہ ہونا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا حق ادا کرنا پڑے گا احمد بن حبل رہی اللہ رحمتن واسعہ آپ کے ہاں ملک کے اندر ایک مسئلہ اٹھ کڑا ہوا جو ایمان کا مسئلہ تھا لوگ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہتے تھے خلیفہ حاکم وقت کیونکہ اللہ کی صفات کا منکر تھا وہ کہتا تھا اگر اللہ کی کلام کہوں تو اللہ کی صفت ایک کلام ثابت ہوتی ہے پھر اللہ تعالی کا منہ ماننا پڑے گا چہرہ ماز اللہ اللہ تعالی کا خلا منہ کا ماننا پڑے گا زبان اور دانت ماننے پڑیں گے پھر الفاظ کے ساتھ اللہ کرام کرے یہ تو مخلوق کے ساتھ ساری مشابت اور شرک ہو جائے گا یہ بدا اس نے نکالی خوفناک اور اللہ کی صفات کا انکار شرک و خوف ہے امام امام احمد بن حنبل نے اس میں لحاظ نہیں کیا جیسے ابو بکر کو کہا گیا تھا کہ اس وقت سٹیٹ کمزور ہے لحاظ کرو انہوں نے ایمان کے مسئلے میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا سب سے پہلے ایمان ہے اولا لو العقیدہ اولکان عقیدہ سب سے پہلے اگر یہ لوگ جان لیں احمد بن حنبل نے جنگ چھیڑ لی خلیفہ اور وہ امام اہل سنت تھے سب سے بڑے امام اہل سنت کے وقت سے اب بتائیے کیا مملکت کمزور ہوگی کہ مضبوط ہوگی جب امت کا سب سے بڑا امام خلیفہ سے ٹکرائے گا اس کی کمر پر کوڑے برسائے جائیں گے تو کیا اسٹیٹ ریاست کمزور ہوگی نا یقینا کیونکہ آخر امام کے ساتھ بی بیسو لوگ ہوں گے اور خلیفہ کے ساتھ بی بیسو لوگ ہوں گے ہو سکتا ہے یہ آپس میں دستوں گرے ماں ہو جائے ہو سکتا ہے سیول وار شروع ہو جائے ہو سکتا ہے کچھ لوگ تیزی دکھا کر خلیفہ کو کافر کہہ دیں اور بائٹ توڑ لیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تیزی دکھا کر احمد بل ہمبل کو ایجنٹ کہہ دیں باہر کی حکومتوں کا اور خود کافر ہو جائے آمد بن حنبل کو کافر کہنے کے ساتھ کیونکہ ایجنٹ کافر ہوتا ہے کفار کا ایجنٹ, ایجنٹ مرتد اور کافر ہے لا رہی بلا شک تو اس طرح سے بڑے خطمے سر اٹھا سکتے تھے ہمارے امام نے ذرا لحاظ نہیں کیا ٹکر لی اور پوری ٹکر لی یہ نہیں کیا کہ اس مسئلہ کو موکھر چھوڑ دو مسلمان اس وقت اتنے مضبوط نہیں ہیں جیسے قرون اولا میں تھے اس وقت مسلمانوں کی بڑھاپے کی حالت ہے ریاست کی اس حال میں خلیفہ کے ساتھ ٹکرا کر وہ نہ ہو کہ ریاست ہی ٹوٹ جائے اور میرے ذمے اتنا بڑا جرم آ جائے نہیں امام احمد بن حنبل نے سمجھا کہ میرے ذمے اس سے بڑا جرم یہ آئے گا کہ تون نے حق کو چھپا لیا امام احمد بن حنبل کے وقت میں تمام علماء نے قرآن کو مخلوق کہتے ہوئے اپنی جان بچا لی اور جان بچانا جائز ہے اقرا کی حالت امام احمد بن حمبل رحیم اللہ کے چچا نے کہا کہ تو بھی اپنی جان بچا لے اتنے اتنے علما نے جان بچا لی انہوں نے کہا کہ چچا جاہل اس لیے حق بیان نہ کرے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ حق سے بیان کیسے کرنا اور باطل کا بتلام کس طرح کرنا ہے کس طرح باطل کو ننگا کرنا ہے چوراہے میں کھڑا کر کے اور عالم اس لیے نہ بولے کہ وہ اپنی جان بچا لے تو میرے چچا حق کیسے واضح ہوگا اور کون واضح کرے گا یہ ہمارے آئمت ابن تیمیہ کی طرف آ جائیے رہی محلہ اور ساتھ ایک بات سنیے کہ نصرت بھی کر رہے ہیں اس خلیفہ کی برک سے ہاتھ نہیں کھینچتا کتنا حوصلہ ہے سا امام کا کوڑے کھا رہے اپنی کمر پر اور اس کو دھسیٹا جا رہا ہے جیلوں میں اس کو جگہ جگہ بند کیا جا رہا ہے اس کے باوجود کیا یہ کافر کہنا زیادہ مشکل تھا اس کے لیے نہیں کافر نہیں کہا کیونکہ ابھی خلیفہ میں خصلت خیر موجود ہے خلیفہ جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں خلیفہ کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا قانون چل رہا ہے خلیفہ جس کو اسلام سمجھتا ہے اس پر کٹ مرتا ہے اس کا وفادار ہے اس وقت سے احمد بن حمبل جہالت کا فائدہ دیتے ہیں کہ میں ہو سکتا ہے اس کے شبہات دور کروں تو یہ اپنے کفر سے توبہ کر لے یہ کفر کا مرتقب ہے کافر نہیں ہے یہ وہ کفر نہیں کہ غیر اللہ کو پکار رہا ہو مشکل کسائی اور حاجت روائی کے لیے پیر کی قبر پر چادر چڑھا کر بچہ مانگ رہا ہو पीर کی قبر پر دیا جلا کر نوکری میں ترقی مانگ رہا पीर की کی قبر پر قربانی کر کے دشمن پر فتح مانگ رہا ہوں یہ وہ شرک نہیں ہے یہ وہ شرک ہے جو مشکل ہے اس کو کہتے العمور الخفیہ چھپے ہوئے امور میں سے ہے یہ کفر اس واسطے احمد بن حمبل نے اس کو فائدہ دیا جہالت کا اور کہا جہالت دور کرنے کے بعد جب آ جائے گا اپنی بات پر پھر کافر کہوں گا تو دونوں احمد بن حنبل کے عمل ہمارے لیے نمونہ ہے ایک طرف حق کا مسئلہ نہیں چھپایا کوئی گورنمنٹ کا خیال نہیں کیا کوئی ملک اور وطن کا خیال نہیں کیا کہ وطن کو نقصان ہوگا قطن یہ خیال نہیں کیا کہ سیاسی استحکام برباد ہو جائے گا اور مسلمین غلام بن جائیں گے ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی ملک کے کئی ٹکڑے ہو جائیں گے یعنی خیال کیا اسلام کا مسئلہ واضح کیا اور خلیفہ کے ساتھ ٹکر ہو گئے اب آئیے امام ابن تہبیہ کی طرف رحیم اللہ یہ ایک طرف بعد کرتے ہیں وقت کے بادشاہ کی اور دوسری طرف حق کا مسئلہ جب ایمان کا معاملہ ہوتا ہے بیان کرتے ہیں اور میڈیا کا شکار ہو کر جیل میں بھیج دیے جاتے ہیں اور زندگی کا بہت سارا حصہ امام ابن تعمیہ کے جیل میں گزرتا ہے انہوں نے بھی اپنے خلیفہ کی اپنے وقت کے بادشاہ کی خلیفہ بھی تھا اور بادشاہ دونوں موجود تھے تکفیر نہیں کی کافر نہیں کہا وہ معلوم ہوا کہ مسلمان سے بی سیوں غلطیاں ہو جائیں وہ خارجیوں کی علی کو ستائے کیوں نہ وہ عثمان کی طرح رضی اللہ تعالیٰ نے گھیر کیوں نہ لے ہمارے خلیفہ کو اور اتنا عظیم جرم کرے وہ احمد بن حمبل بڈ عالم کو پینسٹھ سال کے عالم کو کوڑے برسا برسا کے اتنا زبردست دد کرے کہ اس کا گوشت مردہ ہو جائے اور جراح کینکی کے ساتھ کاٹ کر اسے مرم پٹی کرے اس کے باوجود اسلام کا حق اسے دینا ہوگا آج لوگ بھول گئے کہ اسلام پر کون ہے کفر پر کون ہے میں ذرا بھی وکالت کرنے کے لیے تیار ہوں وکالت باد کا مسئلہ ہے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا بھائی سارا کچھ کر دیا اسلام کا نام لیتے ہیں اسلام پر چلتے ہیں اپنی آزاد زندگی میں اسلام ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے کمایا بھی کچھ نہیں ایسی بیکار ایجنٹی کرنے والے کو تو دنیا ایجنٹ ماننے کے لیے تیار نہ ہوگی کبھی بھی جس نے نہ دنیا کمائی نہ نام کمایا نام کے اعتبار سے گھر گھر میں گالیاں پڑ رہی وہ جو کل تعریف کرنے والے تھے آج گالیاں دے رہے وہ جو کل امریکہ کی مدد کے ساتھ جو جہاد جیتا گیا روس پر اس کو جہاد کہتے تھے آج مدد کا ثبوت بھی کوئی نہیں اور کہتے ہیں گاڑیاں کہاں, کہاں سے آئی فلاں اسلحہ کہاں سے آ اور اس وقت سنگر میزائل امریکہ نے دیے تھے یہ ثابت شدہ بات کسی نے نہیں کہا کہ یہ سارے مجاہدین امریکی ایجنٹ ہے سب نے کہا یہ مجاہدین ٹھیک تبھی اللہ افسوس کہ سارے معیار بدل گئے صرف اپنی زندگی کو ذرا خطرے میں دیکھ کر اپنے خون کو بہتا ہوا دیکھ کر اپنی زندگی کے مزے لوٹتے ہوئے دیکھ کر سارا اسلام نکل گیا اور اسلام اور کفر میں پہچان کھو گئی دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ کس چیز پر ہیں یہ اسلام مانتے تو ہیں اپنی آزاد زندگی میں اسلام کے مطابق شکلیں اسلام کے مطابق اعمال اسلام کے مطابق قربانیاں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف کون ہے جو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نہیں ہے بلکہ ہماری اسمبلی کے اکثریت کے پاس کردہ قانون کے ساتھ ہمارا نظام مرتب ہے اس سے بڑا بھی کوئی کفر ہوگا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو جس کو اللہ تعالی نے رہتی دنیا تک ہر میدان کا قائد بنا کر بھیجا ہے اس کو ریاست کی قیادت سے محروم کر دیا جائے اور یہود و نسارا کی طرح ان کی قیادت کو مسجد میں محدود کر دیا جائے اور باقی ساری قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی جائے بلکہ یہاں تک دلیری کی جائے کہ کہا جائے کہ یہ سر کوڑے مارنے والا نظام یہ انسانیت کی تجلیل ہے جبکہ قرآن کوڑے مارنے کا حکم دیتا ہے اور اس پر شہادت لوگوں کی اس کو شرط قرار دیتا ہے سارا کفر بھول گیا اور جو ان کا زبحا کرنا ہے مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مل کر وہ تو دنیا پر وا ہے آخر اسلام آباد میں مردوں عورتوں کو کیوں قتل کیا گیا باجور میں بچے کیوں قتل ہوئے ڈرون حملے کون کرتا ہے اور کس کے ساتھ مل کر کرتا ہے یہ بھول گیا انہیں ان کی ایجنٹی نظر نہیں آتی مسلمانوں کو ایجنٹ کہنا آسان ہے اللہ سے ڈر نہیں لگتا اگر وہ ایجنٹ نہ ہوئے تو یہ شخص جو کہہ رہا ہے کفر کا فتوا اس کی طرف لوٹ آئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا محمود رسول فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کال علی کافر جس نے کہا اپنے بھائی کو اے کافر تو یہ کلمات دونوں میں سے ایک کو پہنچ گیا اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کافر ہو گیا بے بغیر تعویل کا کہا اور یہ بغیر تعویل کے کہنا ہے کیونکہ دلیل ہے ہی کوئی نہیں سب کچھ جو کہا جا رہا ہے اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے ہیں صرف اپنی زندگی کی آسائشیں لفتی ہوئی دیکھ کر ہال پڑ رہے ہیں کہ ہم پر بھی یہ مصیبتیں آنے والی ہیں جو ان پر آ گئی کھیت ان کے جل گئے پھلوں سے لگے ہوئے درخت وہ چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے جانور گھروں میں بندے رہے اور گھر کے کپڑے اور گھر کا پورا سامان گھر میں ہی رہ گیا گھر ٹوٹ گئے راستے میں بچے گم گئے کئی پابندیوں سے عورتیں ہلاک ہو گئی بمبوں کی وجہ سے اپاہجوں کے ڈھیر لگ گئے کیا ملا کیا ملا دنیا کے اندر ہاں اگر ایمان پر مرے تو سب کچھ مل گیا یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے سب سے بڑا خطرناک فتنہ یہ ہے کہ ان پر جو لوگ چرکے لگا رہے ہیں اور جو ان پر بہتان لگا رہے ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کفر کے نظام کے قائدین اور مقتدر لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں ان کی حمایت کرنے والا بہرحال دو علماء کوئی امت کے دو علماء بھی اس میں اختلاف نہیں کرتے کہ جو شخص مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی حمایت کرتا ہے وہ کافر ہے اللہ تعالی حکم دیتا ہے قرآن میں کہ یہود و نسارا کو دوست نہ بناؤ وہ میں یتمن ہوں بن جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہے آج بتائیے یہود و نسارہ کس کے ساتھ خوش ہو کر ملتے کس کے دوست ہے اور کس کے دشمن ہیں کس کی اسلام کی تفسیر سے وہ راضی ہیں اور کس کی اسلام کی تفسیر سے وہ ناگ بھونج چڑھاتے ہیں اور اسے صفائی ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں یقیناً یہودوں و نصارہ کی دشمنی جس نے اپنے لیے ختم کر لی ہے وہ انہی کا ہو کر رہ گیا کیونکہ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ان کے ساتھ دشمنی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اللہ کے دشمن نہ بن جاؤ ولادوں ولا ن سارا ہرگز ہرگز لن زبردست زور ہے عربی میں ہر گز ہرگز یہ قانون اور ضابطہ بیان ہو رہا ہے ہر گز ہرگز تُصے اے نبی یہود نسارا راضی نہ ہوں گے جب تک کہ حتہ تب تک تب, تب, تب ملت ہوں حت تک تو ان کی ملت کی پیروی کر کے یہودی اور عیسائی ہو جائے معلوم ہوا جن سے وہ راضی ہیں وہ انہیں کے ہیں اور جن سے وہ دکھتے ہیں جن کے اسلام سے ان کے پاس حقیقی اسلام اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے میں محفوظ رکھے ہمیں اہل اسلام کی جو حمایت ہے وہ ہر مسلم پر فرض عین ہے جو آج مسلمانوں کی حمایت نہیں کرتا وہ اللہ کی حمایت سے آری ہو جائے گا کیونکہ مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کے کام میں ہے اللہ اس کے کام سارے کے سارے آسان بنا دے گا کیونکہ اہل ایمان کی مدد حقیقت میں ایمان اور اسلام کی مدد ہے یہ سورہ مبارکہ ہمیں ایک اور قانون دیتی ہے وہ قانون محدثین کے ہاں بہت اہم قانون ہے کہ یا آمنو اے ایمان بار اسی سورہ مبارکہ کی سیات ہے اگر فاسق کوئی خبر تمہارے پاس لائے تو تبیین کرو خبر کی تحقیق کرو ان قومم علا ما فعلتم نادمی. وہ نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے نہ جانتے ہوئے لوگوں کی باتوں میں آ کر تم کسی مسلمان پر جا پڑو اور اس کے بعد پچھتاؤ ایسی غلطیاں اہل ایمان سے ہو سکتی ہیں مگر یہ غلطی کافر کرنے والی ہے کہ آدمی کافروں کی حمایت شروع کر دے اور مومروں پر زبردست سخت زبان بولے یہاں تک اب باتیں کہی جا رہی ہیں ایک عالم نے خطبے کے اندر یہ کہا اہل حدیث عالم اور اچھا حیثیت والا عالم ہے کہ یہ لوگ رف الجدین کرنے والے اور لمبی داڑیاں رکھنے والے یہ خارجی ہے جس طرح وہ علی کے مقابلے میں نکلے تھے رضی اللہ تعالی ایک شخص نے حافظ شریف صاحب سے آ کر کہا کہ یہ بہت بڑے ظالم ہے اور بہت دشمن ہے قرآن و حدیث کے اور بڑا مارتے ہیں مسلمانوں کو اور عوام کو حافظ شریف صاحب نے جواب دیا بہت بڑے عالم ہیں فیصلہ باد کے کہ ہم خود وہاں سے ہو کر آئے ہم نے کیمپوں کے اندر ان اپاہجوں کو دیکھا جو بمبوں کی وجہ سے اپنی ٹانگے اور بازو سے محروم ہو گئے ہم نے ان کو بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا تم جھوٹ کہتے تمہاری بات غلط ہے پھر اس شخص نے کہا حافظ صاحب کو بات سمجھانے کے لیے کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ حاکم ظالم ہوں گے خبر کرنا انہوں نے کہا مجھے یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ پرویز مشرف امیر المومنین ہے یہاں تک پہنچ گئے جب یہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی وقت کے امیر کی عطاط کرنی چاہیے اصل میں ملک کا بت قوم کا بت معیشت کا بت زندگی کے مزے لوٹنے کا مادہ پرستی کا بت خاندان کا بت اپنے نفس کی پرستش کا بت بڑے بت ہیں اس وقت جب شرک آتا ہے تو پھر ایک کی پوجا نہیں ہوتی یہ پکی بات ہے ایک کی پوجا ہمیشہ موحد کرتا ہے مشرک آپ کوئی دکھا رہے مجھے ایک کی پوجا کرتا ہو. ہمیشہ ہوں ہمیشہ مشرک کے الہ کئی ہو گئے یہ اصول ہے اس واسطے کہ کبھی ایک کو اللہ کی طرح پورا اقتدار وہ دے دے یہ اس کی اپنی عقل بھی ساتھ نہیں دیتی وہ کہتا نہیں ان کاموں کا یہ الہ ہو گیا ان کاموں کا یہ الہ ہو گیا بیڑا تکنے کے لیے وہ ہو گیا بچہ دینے کے لیے یہ ہو گیا رزق کھلا کرنے کے لیے وہ ہو گیا اور دنیا کے معاملات سنوارنے کے لیے جمہوریت ہو گئی کئی ایک الہ ان کے کف یاد کروانے کے لیے آج پھر تاکہ ایمان کا جوش ہمارے سینے کے اندر ولولہ انگیز ہو اور کفر پر ہمارے سینے کے اندر حقد کی آگ بڑک اٹھے کیا ان لوگوں نے قبروں پر بہستی دروازے بنانے کی اجازت نہیں دی کیا وہ ان کی سرکاری سرپرستی میں نہیں بنے ہوئے وہاں سے لوگ نہیں گزر رہے جنت کا دروازہ اسے قرار دے کر کیا قبروں پر جو کبدے بنے ہوئے ہیں ان پر چادریں جو چڑھائی جا رہی ہیں جو ہو رہے ہیں اور دن رات کلمہ پڑھنے والے جہنم کے راستے میں جا رہے اس کی پوری سرپرستی یہ لوگ نہیں کر رہے کیا وہ جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں آئمہ کو معصوم کہتے ہیں اپنے اور قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہتے ہیں انہیں بھی پوری طرح مسلمان کی طرح سب حقوق تبلیغ کے حاصل نہیں کیا عقیدے کی بنیاد پر یہاں فرق کرنا لوگوں میں سب سے بڑا جرم نہیں یقیناً سب سے بڑا جرم استقاد ہے پاکستان کی اسمبلی میں عقیدے کی بنیاد پر فرق کرنا غلط ہے کیوں ووٹ ٹوٹ جاتا ہے ووٹ کیسے قائم رہے گا اگر آپ سہیل عقیدہ ہو اور صحیح عقیدہ بیان کرے اور بد عقیدہ اور برے عقیدے اور شرف اور کفر کا رد کرے تو شرف کفر والے کبھی بھی آپ کو موت نہیں دے گی کبھی بھی آپ قوت میں نہیں آ سکتے جمہوریت اللہ تعالیٰ کے سچے دین کا الٹ ہے اکثریت کو رب بنانا ہے اکثریت کی عبادت کرنا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ آسمانی اسلام کی بجائے پاکستانی اسلام کو آدمی اختیار کرے پاکستانی اسلام میں وہ شخص بھی مسلمان ہے جو صرف اسلام کو اپنا دین کہے اپنی معیشت سوشلزم سے لے اپنی سیاست جمہوریت سے لے عوام کو طاقت کا سرچسمہ کہے اور امام جامن پہنے وہ بھی شہید ہے وہ بھی مسلمان لیڈر ہے اور وہ بھی مسلمان لیڈر ہے جو آئم کو معصوم کہے اپنے قرآن کو بدلی کتاب کہے صحابہ کے سوائے سترہ کے کافر کہے معذلہ تقرلہ وہ بھی مسلمان ہے جو قبروں کی پوجا کرے غیر اللہ کی پکار لگائے اور دن اور رات شرک اور کفر کی تبلیغ کرے اور اس سے بڑھ کر جو پرویزی عقائد اور سب عقائد جس کا بھی نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ووٹر کی حیثیت سے مسلمان کا ووٹ ہے وہ پوری قوت رکھتا ہے ووٹ کی ایک عالم جیت کے برابر یہ کفر نہیں ہے تو اور کفر کس چیز کا نام ہے کیا یہ نظام سارا اسلام پر قائم یہ تو کفر پر قائم اور یہ کفر کے بہت سارے مظاہر ہیں جن کی سرپرستی کر رہا ہے یہ مقتدر اس کفر کے مقابلے میں اللہ کے بندے جس نے مسلمانوں کی حمایت نہ کی مان لیا ان کے سارے جرائم ہو گئے سب غلطیاں انہوں نے کر لی پہلے مسلمانوں نے یہ غلطی کی تھی کہ روس کے ساتھ لڑنے کے لیے امریکہ سے مدد لی چلو انہوں نے بل پر کسی اور کافر سے مدد لے لی تو وہ پہلے بھی تو غلطی ہوئی تھی پھر غلطی ہو گئی تو یہ غلطی ہے گناہ ہے اگر اور بھی کسی کو غلط قتل بھی کر دیا تو وہ غلط قتل ہے اور گناہ ہے سارے گناہ کے بعد یہ ہے تو اسلام میں نا اور وہ ہے کفر فرق فرق کیوں نہیں کرنا آتا افسوس کہ اسلام اور کفر کا فرق مٹ گیا حالانکہ وہ غلطیاں جو ہیں ان کے جواب بیس یوں ہے جب مسجدیں توڑی جاتی ہیں دو منزلہ مسجد جمروز میں لوگ جمعہ کے نماز پڑھ رہے تھے سب کے سب حالات تقریباً ہو گئے دو منزلہ مسجد گر گئی کسی کے کسی کے سینے میں تکلیف نہیں ہوئی کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے ڈرون تیارے ہر روز عوام کو مارتے ہیں کون سا راہ تم نے ہمیں مار کر دکھایا کون سا موساد مار کے دکھایا کون سے بغیر ختنے کے مار کے دکھایا سارے ختنے والے ہی مار رہے ہو سارے برکے والی مار رہے ہو تم سارے داڑیوں والے مار رہے ہو تم دین کے دشمن ہو امریکہ کی حمایت میں اس کے بعد کیا اسلام اور کفر کا فرق مٹ جائے گا یہ دیکھیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ گہرا ہو چکا ہے اپنا قتل نظر آ رہا ہے عثمان کو اس کے باوجود کہتے ہیں نماز ان کے پیچھے پڑھو ان کے اسلام کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اتنی بغاوت کرنے کے باوجود مجھے اتنا ستانے کے باوجود اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ مسلم ہے انہیں اسلام کا حق اب بھی دو جتنا ان کے پاس اسلام ہے یہ ان کا اسلام ہے نماز پڑھنا انہیں حق دے دو ان کے پیچھے نماز پڑھ لو کیا بڑا حوصلہ ہے مسلمان اور کافر میں کتنا بڑا فرق ہے جو انہیں معلوم ہو چکا ہے ایمان اور اسلام میں کبھی یہ معاملہ کفر اور اسلام میں بد بند نہیں کرتے کبھی بھی شرک و توحید میں ان پر اللہ تبارک و تعالی حقیقت ملتبس نہیں کرتا کیونکہ یہ کون ہے یہ وہ ہیں انم المؤمنون منود مومن تو وہ لوگ ہیں اللہ دینا آمنو جو ایمان لائے بن ساتھ اللہ کے وہ ہی اور ساتھ اس کے رسول کے تابو پھر کبھی شک کا شکار نہیں ہوئے ایمان ایمان ہے اور کفر کفر ہے علی کا حوصلہ دیکھیے رضی اللہ تعالم پوری زندگی خارجیوں نے چین سے نہیں بیٹھنے لیا علی کو ان کے خلاف بہت زبردست خونی جنگیں لڑنا پڑی پھر بھی اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ کفار ہے کیسے کفر سے تو بھاگتے تھے کافر قرار نہیں دیتے اسلام کا حق پھر بھی دے رہے ہیں ان کی عورتوں کو عزت و احترام ملتا ہے لونڈیا نہیں بناتے ان کے مردوں کو غلام نہیں بناتے توبہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. کیا خوب ان لوگوں کا حوصلہ ہے کتنا بڑا حوصلہ آمد بن حمل کرائی محلہ کمر پر کوڑے برس گئے گسیٹے گئے جیلوں میں اور مسلمانوں کے ساتھ اس خلیفہ نے اتنا ظلم کیا کہ عیسائیوں کی قید میں سے ان کو چھڑایا جو قرآن کو مخلوق مانتے ہیں جو مخلوق نہیں مانتے ان کو عیسائیوں کی جیلوں سے نہیں چھوڑایا اس کے باوجود حوصلہ ہے ہمارے امام کا کہ وہ ان کی بائک نہیں توڑتے ابن تیمیہ جیل میں زندگی گزارتے ہیں مسلمان کی بائک نہیں توڑتے مسلمان ظالم کیوں نہ ہو مسلمان فساد کیوں نہ کر دے باغی کیوں نہ ہو جائے اتنے ظلم کیوں نہ کر دے کافر کے مقابلے میں اسے اسلام کا فائدہ دینا ہوگا آج وہ بھی بھول گئی ہے. اور کہتے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہاتھ پر کون ہے کم سے کم کال یہ ہے اور اچھے خاصے دین داروں کا کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہاتھ پر کون ہے اسلام آباد کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہاتھ پر یہ مرنے والے ہیں کہ مارنے والے ہیں جن کو یہ پتہ نہیں چلتا میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ گمان یہ جی ہوتا ہے انہم یہ اس لیے کہ ایمان لائے تھے تم کا پھر ایمان کے بعد ایمان پر چلے نہیں کفر کیا الا طلوب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے لا اب اللہ نے ان سے فقاحت عقل اور سمجھ چھین لی یہی کہا جا سکتا ہے تو اللہ کہتا انما المؤمنون مومن صرف انما نام حسر ہے صرف مومن وہ ہے اللہ دینا آ منو بلّہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر گویا سوچ سمجھ کر ایمان لائے تم مل ہمر پھر کبھی بھی شک کا شکار نہیں ہوئے اللہ اور ان کی زندگی تکلیفوں سے رقم ہے آج تکلیف سے ڈرتے نا سارے خون نہ ہمارا بھی بہنا شروع ہو جائے ہمارا بھی نہ گھر ٹوٹنا شروع ہو جائیں ہم بھی نہ کہیں رابطے میں اللہ کے قتل ہونا شروع ہو جائیں یہ نعمتیں ہم سے بھی نہ چھن جائیں دنیا کے مزے نہیں اللہ نے کہا ان کی زندگی میں جا دوں بھی امبانی مان مال خرچ کرنے سے اور جانے اللہ کے راستے میں کھپانے سے رقم ہے فی سبیل اللہ اولا ای کہ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور اسی سورا میں کہاں کہا پیچھے کہا کالا تل آ یہ آئے نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی کالا تل آر آب چودہ نمبر آئے گا کالا تل آ آرآپ نے کہا دیہاتیوں نے ہم ایمان لائے لم تؤمنو ان کو کہا ابھی تم ایماندار نہیں ہوئے بلکہ تم کو اسلم ہم اسلام لائے اسلام میں داخل ہوئے بلا ید کل ایمان کلو ابھی ایمان تمہارے دلوں کی گہرائی میں اترا نہیں ہے بہت اللہ, اللہ مالکم سیاح ہاں آج بھی تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو آج بھی قوم یونس کی طرح سارا جھگڑا ظالم و شریعت پر ہی ہو رہا ہے نا تمہارا جتنا بھی ہے تم کتنے بد نصیب ہو تم کہتے ہو ملک توڑنا چاہتے ہیں اچھا تمہارا ملک ٹوٹ رہا ہے تمہارا ایٹم تمہارے ہاتھوں سے چھن جائے گا مان لیا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا مان لیا کہ ملک کے کئی صوبے بن جائیں گے یہ بھی نقصان ہے مان لیا کہ تم امریکہ کے نوکر بن جاؤ گے یہ توڑوا دیں گے سارا ملک بھائی جب یہ اتنا بڑا نقصان کروا رہے ہیں تو تم کو اس سے بڑا نقصان یہ نظر آتا ہے کہ تم شریعت میں داخل ہو جاؤ کتنے بدبخت ہو تم تم کیوں نہیں شریعت میں داخل ہوتے اللہ, ورسول اللہ من تم اتنے زانی چور اور بدکار ہونے کے باوجود آج بھی شریعت محمد میں سچے دل سے داخل ہو جاؤ شرط کو ختم کر دو پاکستان سے اور ان علماء کو جو قرآن و حدیث سے صرف پیش کر کے معاذ اللہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ قرآن ایک نہیں دو ہے قرآن شرک کا بھی ثبوت دیتا ہے توحید کا بھی معاذ اللہ ان سب کی زبانیں بند کر دو تم توحید کا ڈنکا بجا دو سنت میں داخل ہو جا اسلام کا دورہ دور دورہ کر دو تو آج اللہ تعالی لا کم نام عالی کم تمہارا کوئی عمل ضائع نہ کرے گا واللہ ولہ وہی اللہ تو بخشنے والا رحم ہم کرنے والا ہے مگر تم کیسے کرو تم تو اسلام سے اتنے دور ہو جتنا مشرق مغرب سے دور ہے تم تو سرد آ کھینچتے ہو اسلام پر چلنا بھی چاہو تو تم بہت دور کنارے پر کھڑے ہو پھر تم اسلام کی بنیاد پر لوگوں میں تقسیم کرنے کا حوصلہ کب رکھتے تم کہتے ہو اگر توحید و سنت کی بنیاد پر ہم تقسیم کرنے لگے لوگوں کو تو مسلمان رہے گا ہی کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں پھر کیا کریں گے یہ تمہارا حال ہے ورنہ یاد رکھو کہ جس کے سینے میں اسلام نہیں اترا ہوتا وہ اسی طرح مرتد ہو جایا کرتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا بہت بڑا فتنا ہے میڈیا ہائی میڈیا ہائی میڈیا ہر کوئی رو رہا ہے بھائی یہ کون سا بڑا فتنا ہے ادھر نبی علیہ السلاۃ اسلام کی موت واقعہ ہوتی ہے ادھر لوگ مرتد ہو جاتے ہیں یہ اس سے بڑا فتنہ نہیں ہے اللہ کے نبی آج فوت ہوئے موت آئیے صحابہ موجود ہیں اس کے باوجود لوگ مرتاد ہو جاتے کیوں ہوتے یہ وہی لوگ تھے کہ ولہ یب خل ابھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا ان کے دلوں کی گہرائیوں میں انہوں نے سوچ سمجھ کر ایمان کو قبول نہیں کیا تھا آج بھی ایمان کو کل بھی اور پرسوں بھی اور ہر روز اور ہر آنکھ تکدید ایمان سوچ سمجھ کر ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے تب بچیں گے ان فتنوں سے یہ بڑے خوفناک فتنے ہیں اور صبح کو آدمی مومن ہوتا ہے اور رات کو مرد ہوتا ہے ان فتنوں میں آج بچاؤ کے لیے اللہ تعالی کے قرآن کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنا ہوگا وہ سے جو علمائے حقہ ہے جو باعمل علماء ہے ان سے قرآن سیکھنا ہوگا تب بچ سکیں گے ورنہ کوئی نہ بچے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہوتے ہوئے لوگ مرتد ہو گئے کیوں انہوں نے جا کر صحابہ سے تشریحات نہیں پوچھی آج جو اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے چلا جائے نا ذرا پشاور تک سفر کرے جا کے لوگوں کو مل کر آئے ذرا پتہ کرے کتنے ظلم کیے اور پھر آخری بات کہوں گا اگر ظلم بھی کیے تو ظالم مسلمان ہوں گے ان کے مقابلے میں پھر بھی وہ اسلام پڑے یا کفر پڑے جس کو یہ فرق بھول گیا ہے اسے اسلام اور کفر کا فرق ہی بھول گیا ہے اسے شرک اور قید کا فرق ہی بھول گیا ہے اسے مسلم مومن اور فاطق فاجر بئیمان اور اسلام سے خارج اور منافق کا فرق ہی بھول گیا اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اسلام کی پہچان کے ساتھ زندہ رکھے اس پر عمل کی توفیق دے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں کفر و شرک سے نڈر ہو کر برات کرنے کی ہمت عطا فرمائے آمین اور ہماری موت اس حال میں ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہم اللہ سے راضی آمین